الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يطعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم اللہ قرن علیم سدک اللہ ہر قسم دی سندوثنا تاری سمجیت اس مالک الملک رب العزت الزت واہدہ لاشریق نائق ہے کہ جو اپنی مخلوق سے انتہائی درجہ مہربان ہے یہ محض وہی مہربانی وہ رحمت اور او دے فضل و کرم دا نتیجہ ہے کہ چل دے اب چلتے پھرتے کھانے پیندے جاگ دے نظر آنے ہاں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اصا دی نافرمانی دی کوئی قسر باقی نہیں چکی وہ اگر چاہے سا اسی لے چکے ہاں یہ تو بعد دوسرا سا سانو نہ آ لیکن یہ وہی مہربانی ہے کہ سانو موقع دیتا ہوا ہے کہ اُسی سوچ لئیے سمجھ لئیے اپنیا غلطیاں دا احساس اور اپنے گناواں دا شعور اپنے اندر پیدا کر کے وہ مافی بن اللہ دا فوری طور سے کسی نہ پکڑنا گنا دی سزا جلدی نہ دین یہ کوئی غلط مطلب نہیں لے لینا چاہیے بعض اوقات شیطان ذہن اندر اے بات پا دے کہ تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اپا من زین لہ سو عملہ فراہ حسنہ اللہ فرمانے نے جل شان و وعم کیا ਤੁਸੀਂ ایسے بد نصیب شخصوں نے نہیں دیکھا کہ جے گناہ جدیہ برائیاں جدیہ نافرمانیयां سجا بنا کے وہ سامنے پیش کر نے سمجھ آسان میں بڑے نیک کام کر حکومت لے لو کہ بچے تو لے کے بڈے تک ہر شخص تنگ ہے لیکن وہ سمجھ دینے کہ جن خدمت قوم دی ملک دی وطن دی ابھی کر رہے ہاں نہ آج تو پہلے کسی ہے نہ سڈے تو بعد کسی نے کرنی دی پہلی سٹیج ہے کہ آدمی کرے گنا سمجھے میں بڑے اچھے کام کر رہا بڑی نیکیاں جمع کر رہا اللہ جس ویل جاگا میرے دے سوالے ابھی امبار اور تیز لگے ہوئے کو لگا رہے کر سجا کون کر دا ہے او ساڑا دشمن جی دشمنی اجے تک سان یقین نہیں آیا کہ ساڑا دشمن اللہ نے قرآن مجید اندر ایک جگہ تے نہیں دو در جگہ تے نہیں متعدد مقامات پہ فرمایا ہے اے نسل آدم شیطان تشمن جے ادو بچ بھی رہا جی نشان اس بات اندر کوئی شبہ ہی نہیں کوئی شک ہی نہیں کہ شایدان دشمن ہے ان دشمن سمجھ لیا جائے دشمن من لیا جائے. اسی اج تک اپنا دشمن نہیں سمجھیا الاشا اگر دشمن سمجھ لیں گے تو معاملہ مختلف ہوندہ. اسی ابھی وہ بچ کے چل دے وہ مقابلے اندر اتر دے وہ درارت نب لب, لب کے ختم کر دے لیکن ابھی مومی دو منے ہوئے ہیں یہ پہلی سٹیج ہے بدنسیبی کی کہ آدمی کرے گنا جے میں کم کر رہا پھر ایسی حالت اندر چلتا رہد دشمن مزید تھبکی دے کے پکیا کر دینا ہے جی تلط کام کرتا ہوئے خدا دا. خدا عذاب نہ آ جانا تینوں سزا نہ ملتی عذاب دا نہ آنا سزا دا نہ ملنا اس بات دی دلیل ہے کہ تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہا وہ پکیا کرتا رہے کسی کر ویلے ذرا ٹھوکر لگے اور آدمی کو یہ احساس ہوگی کہ نہیں کم تو میں غلط کر رہا یہ صحیح سے نہیں جو کچھ میں کر رہا گویت کبھی کبھی چنجھوڑتا ابھی یہ دبا دے رہے ہیں یہ آواز نہیں سنتے یہ جو کچھ ساننا چاہتا ابھی وہ توجہ نہیں دیں دے لیکن کسی ویلے یہ کم دکھا چنجھوڑتا ہے چنجھوڑ جائے آدمی یہ احساس اگر ہو جائے کہ کم تے میں تھی نہیں کر کرا غلط کر رہا ہوں. پھر دوسری سٹیج اللہ نے قرآن اندر اے بیان کی دیئے کہ آدمی اے سمجھن لگ پہندہ ہے کہ میں پنا ہوشیار ہو گیا اچھا چالاک ہو گیا اتنا تجربہ کار ہو گیا کہ جو کچھ کر رہا اللہ نو بھی پتا نہیں خدا نو بھی پتا نہیں انسانوں دھوکھا دے دے کے اپنے آپ ایسا ہوشیار اور چالاک سمجھن لگ پہندہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا اللہ نو بھی پتا نہیں جی وہ پتا ہوں دا تو مجھے پکڑنا دے سکتا وہ دشمن دیکھو کس طرح پکیاں کر دیں پہلے تو او مزین کرتا ہے اعمال آلے وج نو نیکیاں بنا بنا کے دکھا اے احساس ہو جان سے کہ نہیں کم غلط ہے پھر آلہ نی پتا توکھے اندر رکھ کے منافع کے ہی کام کر دیں آپس <قَلِيدًا> بیٹھ دے. دے, دے دیکھو نماز نہیں چڈنی مسجد چرور جانیا رہنا کتنے مسلماناں یہ احساس نہ ہو جائے کہ اسی نماز نہیں پڑھ دے اللہ نو پتا نہ لگ جائے کہ اسی تو نماز چھٹ دیتی نماز نہیں چھڑنی خدا نو بھی لالچ لائی رکھو بندے بھی لالچ لائی رکھو لو یہ پالیسی تھی منافع شیطان آدھا ہے کہ تو تنا ہوں ہوشیار ہو گیا ہے جو کچھ تو کر رہے ہیں رہا اللہ نو بھی پتا نہیں ایک مدت گزر جاتی ہے اس خیال اس ذہن کہ میں نل چلا کی سارا کچھ کر رہا پتہ نہیں اللہ بھی نہیں جانتا نہ اللہ کی شان اے ہے نو علی مم بزا سل اندر کوئی خیال پیدا ہون لگتا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے اجے وہ خیال ہوتا ہے اتو نکل کے باہر امر کی اسٹیج سے دیر اونی ہے خیال پیدا ہو رہا ہوں کہ اللہ او دے تو بھی واقع پہ انہوں بھی جس پہلے ایک عرصہ گزر جانا ہے اس خیال نہ ناپرمانی کر جی دیا ہوا کہ اللہ ہے میں نتوں بھی جل دے گیا انہوں بھی دھوکا دے گیا پھر کسی ویلے زمیر درا کچھوڑ دے یہ احساس ہو جائے کہ نہیں کم بھی میں غلط کر رہا ہوں اور ایدہ اللہ پتہ بھی ہے پھر تیسری اور آخری بد بختی اسٹیج آ جاندی ہے جنو قرآن دے الفاظ اندر اللہ نے اس طرح بیان کیتا ہے فرمایا وکالو نہ نو اکثر و وما نحن آخری سٹیج پھر یہ آ جاتی ہے بدنصیبی جی کہ ٹھیک ہے میں جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں پتا بھی ہے بندے بھی جانتے ہیں اللہ بھی پتا ہے لیکن مال ایسا ہے میرے کو ہے خدا بھی جائے آئے فرشتے بھی آ جانے رسول بھی آ جان سا کچھ بھی نہیں بگاڑ یہ تین سٹیج اللہ نے قرآن اندر بیان کی بندے کی بدنسی بھی نہیں اور سننا ذرا بد دا کا آغاز اتو کہ آدمی گنا کردے نافرمانی کرتا ہے نہیں کہ میں کام کر, کر رہا اچھے کام کر رہا خدمت کر رہا میں یہ احساس تو بعد کہ نہیں کم تے صحیح نہیں میں کر رہا ہوں. پھر وہ دشمن آ رہا ہے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے اللہ نی پتا نہیں کرتا رہو یہ سلسلہ جاری رکھ اگر پتا ہوں تو تین پکڑ نہیں لے کر پہر سے عذاب نہ آ جانا ابھی کسی دا مال دیکھ کے کسی دا اقتدار دیکھ کے کیا فوری طور سے یہ نہیں کہہ دیں کہ بڑا اللہ کا فضل ہے کہ نہیں یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ راضی اور خوش ہے وہ مال بھی دیا ہے وہتدار بھی دیا ہے وہ اللہ راضی اور خوش ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے آو ذرا صحابہ نو نیکھیے رضوان اللہ علیہ مجمعین حدیث اندر کئی ایسے واقعات آ رہے ہیں ایک صحابی نو دوسرے دوست ملن گئے اللہ عنہ جس ویل ملن گئے اجازت جی لے کے گھر کے اندر داخل ہوئے جس بزرگ نو نس دو ملن گئے سن وہ گھر کے ایک کونے اندر بیٹھا رو رہا سر وہ کچھ پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر کرے پتہ نہیں کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی آئی ہے کوئی مصیبت کوئی پریشانی اتے بیٹھیا بیٹھیا رویہ گھر کے دوسرے کونے دی طرف اشارہ کر کے کہا کہ او دیکھو میرے گھر مال دا امبار اور ٹھیر لگا ہویا ہے جدوں دا اے مال میرے کار آ گیا ہے اوہ دی میں انہوں پریشانی لگ گئی ہے کہ اللہ نے مومن واسطے جو کچھ آخرت اندر رکھیا ہے کہ میرا حصہ میں انہوں دنیا تھی تھی نہیں دکتا جا رہا ہے فرماؤ ذرا انداز فکر دی اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے وَالْعَاكِبَةُ لِلْمُتَّقِبِ آقبت آخرت اگلی زندگی وہ ہے ہی متقیدی فرحیزگار دی اور رو رہے نے کہ جو کچھ متکی نو اللہ نے مال آنا شروع ہو گیا یہ فکر جی بڑا اللہ دا فضل ہے یعنی دیتے بڑا اللہ راضی ہے قرآن اندر اللہ نے کی فرمایا پلا وَهُمْ كَافِرُونَ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ پلا تو عجب کا اولاد ہوں ان نافرمانہ مال ان دو ہی طاقت نے نا جنہ دے کے بلبے آدمی نافرمان بنتا ہے اللہ مال اور قوت بازو ساتھی پلا تو اموا لو ہوں اولاد یہاں مال اور دی اولاد انہوں کی کسے توکے اندر نہ پا دیں کہ انہوں کو پیسہ بھی بڑا ہے دولت دی ریل پیل ہے یہاں سے ساتھی بھی بڑے اِنَّنَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ <الدُّنِيَا> اے دونوں دے کے اللہ دا ارادہ اے اے ہے کہ دنیا زندگی فکر کدی مال بڑھاؤن کی فکر کدی دی حفاظت کی دی فکر گریب آدمی رات نو آرام نال سوندہ مال چٹھنی ہے مالدار اٹھ اٹھ کے دروازے دیا تے کنڈے دیکھتا پھرتا کوئی ایسا تحسا دیں اور چاہتا ہے کہ انہوں اندر مصیبت و ترج ہا کام کا فرور کتے مال دی فکر کتے اولاد دی فکر ہوئے انستے نسے پجے پھردے ہوں سانو یاد کرن کا موقع ہی نہ ملے یہ موت آ جائے اپنے ایمان ذرا سوچو ایسا مال ایسی اولاد اللہ کا فضل ہے یا اللہ کا غضب ہے کہ زندگی ساری وہ بڑھان اندر انو سنبھالن اندر ان رکھن اندر گزر گئی زندگی ساری اولاد واسطے گزر گئی کہ ان اچھے تو اچھے سکول سے داخلہ مل جائے وہ سکول بے شک چوڑے ہی چلا رہے ہو دا داخلہ ملنا چاہیے وہ تو بعد پھر اگلی اسٹیج پھر اگلی ساری زندگی اس طرح ملازمت اچھی تو اچھی مل جائے جیت رشوت خوب ملتی ہوبلک ڈیلنگ ہو ہر شخص واسطہ پہنتا ہو سارا کچھ سا ذہن ہے یا نہیں الاشا پر فرمایا یہ مال اور اولاد ابھی تو یہاں دیتی ہے کہ مصیبت چسے رہن آزاد بنے ہونے دونوں چیزیں یہاں کاروباری لوگوں دکاندار دعوت دو نماز پڑھن چلیے آؤ آزان ہو گئی بڑی ہی معصومیت کہہ دیں تھی وقت ہی نہیں مل فرصت ہی نہیں مل گئی صبح تو آئی دہ رات کو دس بجے تک اچھا ہی نہیں ہوں یہ مال اللہ کا فضل ہے یا کچھ وہ بدنسیب شخص جنوں اپنی دکان چلہ تک آن کا وقت نہیں ملدا اللہ نو یاد کرن دا وقت ملدا. او دے اور کون ہو یاد کرو گزشتہ خطبے اندر ایک حدیث حدیث کچھ اللہ دا ارشاد گرامی عرض کیتا گیا جا. اللہ فرماندے آدم. آدم دے بےٹے اپنی مصروفی یاد اپنی مشغولیات یاد و اپنے کام کاجوں اپنے کاروبار تھوڑا جا وقت میری یاد واسطے کٹ لیا تھوڑا جا وقت صبح دی نماز اج کل کنے بجے ہو جی وہ صبح دی نماز کو لے کے جمعے کی آزان تک کنے گھنٹے اللہ نے سامان اپنا کام کن کرنے دے دی جو میری اذان ہوئی حکم آ گیا می یوم آ، الٰ ذکر اللہ اے میرے بندے تو کم کر کر کے کچھ تھک دیا گا میری طرف جس ویل بلاوا آوے اپنا کم اتنے ہی چڈ دے میرے کارن آجا مینو آ کے یاد کر نالے میں راضی ہو جاگا نالے تیری طبیعت پھر بحال ہو جائے گی کم کرنے تیار ہو جائے جمعہ پڑھ کے چلے جاؤ کم کرو آرام کرو اثر ہو گئی پھر آ جاؤ وقفے وقفے نل. اللہ فرما دے نے, تفرق لعبادتی آدم. اے آدم دے نے، لعبادتی اے بیٹے تھوڑا جہا وقت اپنی مصروفی یاد چیرے واسطے کڈ لیا کھا. اللہ نے فرمایا میرے واسطے مینو یاد کرنے واسطے کیا سارے اللہ یاد کرنے اللہ کوئی فائدہ پہنچے گا ساڑے یاد نہ کرنے اللہ کوئی نقصان ہو جائے گا نہیں یہ بہانے ہیں وہ اپنی رحمتاں بہانے بہانے یہ فائدہ اور نفع کی پہنچے گا ادھا انعام کی ملے گا وہ بھی اران کر درمایا املا کا اگر تو تھوڑا جا وقت مینو یاد کرنے واسطے میری عبادت واسطے کھڑ لیں گا یہ انم میں تے یہ دیاں گا املا اس ود را کا گے نم میں دل نو گنی کر دیاں گا تیرا تیر سینا گینار بھر دیا انعام بہت بڑا ہے تھوڑا جا وقت لیکن ابھی او وقت بھی دن واسطے تیار نہیں کلاس کسے شخص نو کسے دنیا دار حکمران دے کار یا دے دفتر اندر جان کا موقع مل جائے میرے کارڈ ملیا ہے میرے دعوت ملی ہے انویٹیشن آئی ہے یہ ہویا ہے وہ ہے میں فلاں دن فلاں جگہ مسلمان مومن دفعہ روزانہ اللہ اپنے گھر بلا لیکن سان احساس نہیں کہ یہ گھر کنا بڑا گھر ہے اس کار گھر عظمت ہے اللہ دے ہاں اس کار اندر اون والوں دی اللہ دے ہاں عزت کنی ہے احساس ہی نہیں سامنے سوچا ہی نہیں کرم لا کا فرمایا تھوڑا جہا وقت کڈ لیا کر میں تیرا دل غنی کر دیاں گا تیرے دل میں گنا پر دیاں گا جا دل غنی ہو جائے اس کی چاہیے دولت نل آدمی غنی نہیں ہوتا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنی او ہے جا دل ہے اللہ دل غنی کر دین کا وعدہ دینا ہے اس بندے اپنے کم کاج چو تھوڑا جہا وقت کٹ لگے جن وقت نہیں ملتا وہ کہہ رہا جی میں اٹھ ہی نہیں سکتا جی اِنہ مصروف ہوئی ہے کہ جایا ہی نہیں جانا جی نماز بڑی ہی نہیں جانتی جی اے بات اللہ نے فرمائی ہے وہ مال اندر مصروف رہن رہتا کہ موت آ جائے ایمان یاد ہی نہ رہے کہ ایمان بھی لیا کچھ کام بھی کرنا سی مسلمان بھی بننا سا اللہ یاد بھی کرنا دنیا دے معاملات کی حیثیت رکھتے ایسے لوگ جڑے دین کے دنیا کما رہے دی پرواہ نہ کردیا دنیا دے پیچھے دوڑ رہے ہیں انہ دی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی درمایا چڈ کے کمائی جائے حاصل کیتی جائے اللہ دی نگاہ حیثیت مردار دی ہے وہ مردار ہے اور ایسی دنیا نو کمان والے اللہ دی نگاہ کتے ہیں جہ مردار کے پیچھے دوڑے کو انسانی شکل اندر نظر آدھے لباس جیسا ہی پہن دے پہنتے خوراک وہ جی اللہ ہو انسان واسطے بنائی لیکن ان دی حیثیت خدا دی نگاہ اندر ایسی ہی ہے کہ او مردار دے پیچھے دوڑے ہوئے نے اور کتے ہیں موز باللہ، موز باللہ، سم بعض وقت شیطان سان بڑے بڑے دھوکے اور پرے بندر دے دوسری جگہ پہ فرمایا البلاد اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یغرنک تقلب تکلب الفرو میرے نافرمان میرے منکر میری طرف نہ آن والے لوگوں کو دیکھ کے کہ اچ ایس ملک کل دوسرے اگلے دن تیسرے ملک اٹھتے دے پھرتے دے ہیں ایک ایک جگہ چھان ماری انہوں نے سیر و سیاحت کرتے پھرتے اسی دیکھ کے تے حسرت نل دل پسید جاتا ہے ساڈا کہ دیکھو یار ساری زندگی انہیں اس سے طرح ہی سیر و سیاحت اندر ہی گزر گی کدیسے بڑے خوش قسمت اور خوش نہیں دی زمین دیکھ رہے ملک ملک کرنا اے تو انو کسے تیخے اندر نہ پا دے متا کلی تھوڑا جہا فائدہ ٹکانا یہ پھر, لیں, جنہوں پھر لیں. کر لیں سیر جتوں جتوں دی کرنی ہے اخیر اصا یہ جہن مندر قید کر دیا یہ قید ہو جہن مندر قرآن میں کوئی بات چڈی نہیں جڑی واضح نہیں کر دیتی ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اسی طرح گزار دیتی بغیر سوچے بغیر سمجھے بغیر یہ مقصد جانے کہ زندگی کا مقصد کی ہے قیامت دن جس ویل اللہ کی اندر پیش ہوں گے ہیں پھر انہیں زبان تو یہ الفاظ سنے جان گے قیامت دی دن، ٹکٹ ملنے نا. بھی ٹکٹ ملنے کبھی کسی داخلے قیامت دن بھی اللہ نے ٹکٹ تقسیم کرنی خوش قسمت اور خوش نصیب ہونگے وہ لوگ جنہوں ٹکٹ دائیں حد اندر ملے فرشتے آ کے دائیں حد اندر ٹکٹ دے ان کا بھی ذکر اللہ نے قرآن اندر کیا اص ہابل کتابین دائیں ہاتھ اندر جس ویل ٹکٹ ملے گا نا خوشی نال اپنا ہاتھ بلند کر کے وہ ٹکٹ والا کی کبے گا ہا مکرا کتاب ٹکٹ پڑھ کے دیکھو یا -e میرا ٹکٹ ذرا پڑھو اینن تو حساب یہ مینو دائیں ہاتھ اندر کیوں ملے آئے؟ میں کوئی مالدار شخص نہیں ابو جیسے رضی اللہ گزر گئی کبھی دو وقت کھانا پیٹ بھر کے نہیں ملیا حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالی ان زندگی اگر پڑھی جائے کہ کئی ایسے موقع ملتے نے کہ بک نہ مسجد نبوی اندر بے ہوش ہوتے ہیں ہاں امکراہ کتاب یا آؤ دوستو میرا ٹکٹ پڑھ کے دیکھو یہ دائیں ہاتھ اندر کس طرح ملیا, کیوں ملیا؟ میں کوئی مالدار شخص نہیں کہ روپے پیسے نل میں اے ٹکٹ خرید لیا ہوا تعلق نہیں کہ دے رہن والوں سجے ہاتھ اندر ہی ٹکٹ ملتے ہونم تو این ملاقن حساب ہے بات صرف یہ ہے کہ میرے دنیا اندر یہ یقین تھی کہ میں اللہ جا کے حساب اللہ نے میرے کو میں اپنا حساب بے باک رکھا حساب سے اللہ بارے اندر کی ایران فرمان بما فرمایا جس نو دائیں اندر ٹکٹ مل گیا انو ایسی بہترین زندگی مل گئی کہ او دا کوئی تصور بھی نہیں جا سکتا دنیا ایسی زندگی سب تو بڑی بات اور سب تو بڑی خوبی اس زندگی کی یہ ہے کہ انہیں کبھی ختم نہیں ہو دنیا کی زندگی کوئی کنی بھی لمبی کیوں نہ گزار لو انہیں آخر ختم ہو جانا ہے ہزار ہزار سال عمر گزارن والے بھی چلے گئے سارے جدید امجد حضرت آدم علیہ اسلام دی عمر ہزار سال سی فراؤن عمر ہزار سال, سال. نو علیہ السلام نے وہ او او عمر جڑی تبلیغ اندر گزاری ہے قرآن شاہد اور گواہ ہے اللہ فرماندے نے اسلام نے تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال اور تبلیغ سڈے وی نہیں بلکہ کس قسم کی تبلیغ جدھر گئے نے جتھے گئے نے جاندیں اعلان کر دیتا لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریا اللہ علی اللہ میں تو اٹھے کچھ منگن نہیں آیا کوئی مزدوری کوئی تنہا کوئی معافضہ نہیں طلب کرنواستے آیا میری اللہ واسطے گل سن لو لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریا اللہ علی اللہ میری مزدوری اللہ کل جمع ہو رہی ہے. او میں ادھے کلو لما گا تسی میری گل نو سو سال اسم ایمان کنمی لے آئے اللہ نے نہیں افسوس نل ارشاد فرمان یا <زِبُون> جدو سا کوئی رسول جدوں کوئی ندی کوئی پیغمبر انہوں کو آیا انہ نے مزاق ہی اڑایا یہاں نے ٹھا ہی وہ اڑایا اور اکثر بیشتر اللہ شہرا چو بستیاں چو جی وہ ریسرے سن اتو کٹ دیا گیا قرآن اندر اللہ نے یہ سارے واقعات بیان کرتے فرمایا کہ بیٹھ کے میٹنگ کر دے کافر اللہ کے نام فرمایا اور فیصلہ کی پرہیزگار یہ نمازی یہ کسو آ گئے پندرہ ہی کٹ دے فیصلہ ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جس ویل پہلی وہی ملی سارے حیران چونکہ وہ ایک عجیب واقعہ سی گھبراہٹ تھی کار تشریف لے گئے ام المؤمنین حضرت خدیجت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا واقعہ سنایا انہوں نے تسلی دیتی کہ تھی تے یتیم کا کم کرتے ہو بیوا عورتوں دی خدمت کرتے ہو ہر ضرورت مند دے تھی کم مان دے ہو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا چلو میں شاید وہ تشریف لگ گئے ام المؤمنین حضرت خدیجت القبر رضی اللہ ونہا نے کیا کہ ذرا اے اپنے اپنےجے کو لو سنو نا یہ عجیب واقع ایک سنار ہے ورقا بن نوکل کہنے لگا بیٹا کی گل ہے کوئی خاص بات ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بن واقع یا لیتنی لائی تنی یا لیتنی کن تو افسوس کہ میں ادو تک زندہ رہتا افسوس کہ میرے بازو اندر طاقت ہوں دیتے میں ساتھ دینا جس ویسے اس قسم دیا گلان شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گل سے دسو گل کی اے کہ وہ ناموس اور وہ فرشتہ تل آیا اے ہے تو, تو پہلے عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا تھی علیہ مسلم اور جدوں بھی او فرشتہ کسے دے دل آیا الا قوم, قوم دشمن بن گئی فرشتہ جدوں کسے کو آیا پیغام لے کے اللہ دی طرف قوم دشمن بن گئی ہوں تھی تیار ہو جاؤ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اس قوم نے تو مکے چو کٹ دینا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی گھبراہٹ سے گبراہٹ تاریخ ہو گئی آپ حیران ہو کے ورقا بن نوفل کو نو فرما دینے آپ مغرے یا آ میم یہ کٹ دیں گے پچھلی ساری زندگی نظر اندر پرہیزگار پنڈوں اللہ نے اسی واسطے مزاق ہی اڑا حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی. تے آدمی کنے مسلمان ہوئے نے پچاسی آدمی مسلمان ہوئے ساڑھے نو سو سال دی تبلیغ نام اگر حساب لگایا جائے تو ایک سو سال تبلیغ کرن تو بعد صرف نو آدمی مسلمان ہوتے رہے سو سال تبلیغ پیغمبر دی نبی کی اولو ال اعظم نبی نو آدمی مسلمان جنت بھی زندگی دا میں نقشہ سامنے رکھ رہا تھا کہ اتنے کنی بھی لمبی عمر کیوں نہ ہو آخر ختم ہو جائے اللہ فرماند نے تو ہوگا دائیں ہاتھ اندر ٹکٹ مل گیا انو بڑی زندگی مل گئی خوبی نے ختم او دا کوئی کنارہ نہیں. جنتی ایک دوسرے نو ملنگے پہچان گے مسکرا مسکرا کے خوش ہو ہو کے ایک دوسرے نو ملنگے کہنگے کی الحمد اللذی اگھب عن الحزن اوس اللہ دیاں ساریاں تعریفان اوس اللہ دی ہمدو سنا ازہب عن الحزن جن نے آج ساڑھے سارے غم دور کر دی موت دا غم سب تو بڑا غم ہے جب ہی سارے گوھ کے سوچنا ظاہر کرنا آدمی نساریاں نعمتا میسر ہون سب کچھ ملیا گیا ہوے تصور موت دا آ جائے نا کہ موت آ جانی میں اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو کیتی اور نصیحت فرمائی فرمایا اکثر اس چیز مل یاد رکھیا جے بار بار وہ ذکر کریا جے جی بیٹھو جنو ملو انی کراڑی چیز, چیز جن سارے کر وہ موت ہے جب موت آ جاندی ہے، کوئی لذت باقی نہیں رہ جاندی کوئی مزہ باقی نہیں رہ جاندی. جنتی کی کہہ رہے ہو اس اللہ د تاریف جنہیں سارے غم دور کر دیتے سب تو بڑا غم سے موت کا غم سی اللہ نے وہ بھی دور کرنے بڑے بلند باغات میں اپنے ایسے بندے واسطے تیار ایڑے بڑے درخت میں جنت اندر ای پل لگا ہوا ہے کہ انہوں ٹہنیاں جہاں نے چکیاں پہنچا دانیا چکی پہ فلانیاں بعض اوقات درختوں کہ تھلے کہ دین کی ضرورت پہ حکم کی ملے گا ایسی زندگی اندر داخل کر کے اللہ فرمانگے کلو وش رگو میرے بندے لو ہوں کھاؤ محرومیاں ان تو انو مبارک ہو آو پلو وشربو حنی ان تم صبر تو کم لیا اور انتظار کیتا کہ ان شاء اللہ یہ چیز میرے رب نے اگے میرے سے رکھی ہوئی مو مینو یہی وعدہ دیا جانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرمایا لا تأکلو فی آنیت الفضت کہ سونے اور چاندی کا برتن ہو یا سونے کا نہ پینا نہ کھانا صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ کی فرمایا لہم فی اللہ زندگی نہ یعنی ختم ہوٹ جی کدی وہ خراب ہو جائے خوش ہو کے راضی ہو کے رج رج کے کھاؤ پیو دوسرا بھی سامنے رکھیے بدنسیب شخص جی ٹکٹ اُنہوں پائے ہاتھ اندر دی اصحاب الشمال جنہوں قرآن اندر اللہ نے رائٹسٹ, لیفٹسٹ تے دونوں کر لینا چاہیے کہ لفٹسٹاں کا اللہ دیہ ہاں انجام کی ہوا ہے سلوک کی وَأَمَّا مَنْ فرمایا جس بد نصیب نو اندر ٹکٹ مل گیا میرا کی حال ہو رہا ہے؟ میں قبر چھٹتا ہی نا اے کڑی میرے تے آن تک بندے نو پتا لگ گیا کہ میرا کی اثر ہو رہا کیونکہ یہ بڑی واضح نشانی ہوئے گی یا آئے افسوس میری اے ٹکٹ نہ ہی ملتا دے باہیں ہتھ اندر ملن دی وجہ اور سبب اپنی زبان تو دس لگا ہے یہ نہیں کہ میں غریب آدمی سا میری تے تیل ہی نہ سنی میری تے کوئی حیثیت ہی نہیں سی میرا تے تسائٹی اور معاشرے اندر کوئی مقام ہی نہیں سی سا تے کسی گنتی اندر ہی نہیں تھا کی کوئے کیوں ملیا یہ ٹکٹ باہیں سوچیا بھی نہیں سی کہ میرے کو بڑے نہر نے مخالفت بھی ہوں اے دنیا دا احتساب ہے دتا جا سکتا ہے جھوٹ بولیا جا سکتا ہے کسے نو خریدیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ نے احتساب کیا اتنے تو نہ بولیا جا سکے گا کوئی رشوت چل سکے گی نہ کوئی ہوئی زبان جس ویلے دنیا اندر آتی ہوئے گی جھوٹ بولن دی تو اتنے بھی جھوٹ بولن دی کوشش کرے گی اللہ فرما دینے ابھی زبان نو سیل کر دیا مہر لگا دیا گے حکم دے دیں گے کہ ہن تو نہیں بولنا اے کر نختم اینا تسی اے کی لکھتا رہا کی اندر کتابی شکل اندر اللہ دے خلاف اللہ دے رسول دے خلاف دین دے خلاف مسلمانہ دے خلاف کی کچھ نہیں لکھیا جا رہا زبان جنگ سیل کر در جو لو گان جھوٹ بولے گی تے پیر نو بلا کے اے تینو استعمال کر کے کس کس قبر جا کے مکد کتنے جانا یہ پیر دس اللہ نے حساب لینا ہے وہیں ہاتھ اندر جنٹ ملیا ہے نہیں تھی کہ میرا حساب ہوا تل کہ اے وقت کسی طرح ٹل جانا اے کڑی گزر جاندی اے مرحلہ نہ اگے ہن بات آئی ہے وہ نہ تو چیز جنہوں نے نشا چڑھایا ہوا ہے جنہوں کی وجہ انسان اللہ کا نام پرمن بنتا ہے اغنا عنی این مال اپنی زبان تو بول کے کہے گا کہ دولت سے بڑی تھی مال سے میرے کو بڑا تھی لیکن اب کوئی کم نہیں سارا بینک بیلنس بائلنس رہ گیا اج مینو چھڑا نہیں سکیا میرا مال کسی کم نہیں آگنا ما این مال آ دوسری چیز حالانکہ امی سلطان میرے <اُسان> کو دنیا اندر اقتدار سے اختیار سے قبضہ سر حکومت سی نہ مال میرے کسے کم آیا ہالانکہ اینی سلطان حکومت بھی اب تباہ ہو گئی برباد ہو گئی اج تک مینو کسے پوچھیا ہی نہیں کہ تُو دنیا تنیا چی ہوس دس پندرہ پندرہ گڈیا اگے چیخا مار دیا جس دس پندرہ پندرہ پیچھے مار دیا ج کسی بدماش نے گزرنا ہوت نا اپنی زبان تو کرے گا حلق عنی سلطان یا حکومت میری ختم ہو گئی اج میرے اختیارات سارے سلب ہو گئے میں بچا نہیں سکے میرے کسی کم نہیں آ سکے بات چلی سی کہ ان کا سیر و سیاحت کرنا تو انو کسے تو اندر نہ پا دے تھوڑا فائدہ ہے اتو تک کہ بیان اپنا کہ مال بڑا کسی کم نہیں آیا سلطنت اور حکومت بھی چلی گئی وہ بھی چھڑا نہیں سکی بچا نہیں سکی اللہ کا فرمان کی جاری ہوئے گا خزو پگو یہو پکڑ لو دنیا اندر تے اے دے گلے اندر فلانے دے تلے دے گوٹے دے ہار پے سب خزو فغلو پگو اج اے دے گل اندر لانک دا ہار پا دانک دا توق لٹکا دیو اس دے گلے اندر سمل سم جہیم سلو پھر یہ پکڑ کے جہنم دے دار پینک دیو کرو سم سلسلو ستر, ستر زنجیر لے کے جہنم جکڑا یہ معمولی فائدہ ہے جڑا یہ اٹھا رہے تسی کسے دھوکھے اندر نہ مبتلا ہو جانا یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تو مزے کر دے پھر پھرتے دے یہ جی مرضی جہاز اتار لیں جدوں مرضی اڑا لینکی چلے جان ویزے پر ملٹیپلزے ستر ہتھ لم دیا زنچیر جکڑ کیوں غریب آدمی سن اس واسطے کوئی رشتہ نہیں تھی نہیں وجہ بھی دس دیں اللہ نے کوئی کوئی بات چھڑی نہیں قرآن اے اللہ بزرگوں برترتے ایمان ہی نہیں سی رکھتا کہ اللہ نے کچھ فرمایا ہے او دا کوئی وعدہ ہے انہیں حساب لینا ہے انہیں پوچھنا ہے میں او دے سامنے پیش ہونا ہے انہو کانا لا یؤمن بلہ یہ ایمان ہی نہیں یہ یقین ہی نہیں سر بڑی بڑی باتاں بنائی لوگاں نے قیامت لے منکرا نے کہ ایڈا وا میدان کتوں آئے گا جیسے ساری مخلوق خدا اکٹھی کر لے گا یہ اللہ نو مذاق اللہ کے احکام اور اللہ کے فرامین جڑے ہیں انہوں نے ٹچا کرنے واسطے کہ ایڈا وا میدان خدا کتوں لیا اللہ اللہ نے کوئی اپنی ساری کائنات تینوں دس دیتی ہے وہ علم تین دے دیتا ہے آؤ ذرا ایک تو سبردی نندر لے آئیے اللہ کی کائنات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او شخص جن نے سب تو اخیر پہ جنت اندر جانا ہے سب تو آخری آدمی وہ ہو ہوئے گا اللہ نے جنت اندر اُنہوں اینا رقبہ اور این ملکیت دینی ہے کہ جن اے یہ ساری زمین ہے تو یہ دس گنا ہوتی جائے یہ اس جنتی کی ملکیت گی جن سب تو آخر اندر جنت اندر پہنچی تا میدان کی تو آگے گا جلی اندر اللہ اپنی مخلوق جمع کرے گا حساب لینا پھر یہ مزاق کہ یہ مخلوق کروڑا سال تو مرحلہ وار آہستہ آہستہ دنیا تے آئی چلی گئی یہ کس طرح ممکن ہے ساری مخلوق خدا یقم خدا نو اپنے کیاس کیتی بیٹھے ہو کہ آڈر کوئی لے لو ہزار یہ چیز تیار کرنی ہے مشین زیادہ چاہیے یعنی لیبر زیادہ چاہیے وقت زیادہ چاہیے اپنے کی مَا خلقكم وَلَا بَعْتُكُمْ إِلَّا <وَاحِدًا> فرمایا میرے واسطے ساری مخلوق نو پیدا کرنا یا ایک جان نو پیدا کرنا ایک جہی نہ مجھے کوئی را مٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہ مشینہ اور کارخانے لگان دی ضرورت نہ لیبر جمع کرن دی ضرورت اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَن يَكُولَ لَهُ كُلْ فَيَكُول میں جدو کوئی چیز بنانا چاہنا جنی مقدارچ بنانا چاہنا میں حکم دینا انی چیز بم جائے وہ بن جانگی جدو اپنی بنائی ہوئی چیز نو مٹانا چاہنا میں حکم دینا مٹ جاؤ وہ مٹ جانگی اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَن يَكُولَ ل کلمہ کم کہنا بنا واسے بھی مچاؤن واسطے بھی ساری روئے زمین کے لوگ ایٹمی ہتھیار رکھ بھی باقی نو بھی سارے فرمایا کسے گل فہمی اندر نہ رہنا اگر ابھی تاریا مٹانا چاہیے مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب تک پوری روئے زمین دے انسان اک بند کر کے کھولن تو پہلے کھول کے بند کرن تو پہلے پہلے او مٹانا چاہیے سارا مٹا کے رکھ دئیے آخرین تے تو جگہ تھی اپنی کوئی نئی مخلوق لیا کے بسا بھی دئیے این وقت اک بند کر کے کھولن تو پہلے پہلے اکھ کھول کے بند کرن تو پہلے اِن دیوانے نہیں اللَّه اے طاقت اور قدرت رکھتا ہے اللہ ایسا کر کے دکھا سکتا ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ اندر ٹکٹ ملن دا سبب دس رہا ہے کہ میں کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ میرا حساب ہوگا میرے کوچا جائے میں اللہ سامنے پیش ہو گا میں ایمان ہی نہیں رکھتا یہ نہیں سی کہ ایسا ہوئے گا دوسری جگہ حق دیکھنا اس دنیا دی زندگی تو فریب نہ دے جائے ولا باللہ الغرور اور ایک مکار ایک فریبی اور دھوکھے باز تے پیچھے لگا ہوا جی وہ تک نہ دے جائے اللہ دے وعدے سارے سچے جے آؤ اپنے رب ن اپنا تعلق جوڑ لیے ما اللہ بے ہے کہ میں تو تہن عذاب دے کے کی لینا جہنم اندر جلا کے مینو کی ملنا ہے بشرتے کہ ان تم و آمنتم شکر تم آمن تم شکر گزار بن جاؤ تھی میرا نو استعمال کر کے میرا شکریہ ادا کرو اور شکریہ ادا کرن کرنے کسے کوئی این لمبی سیڑھی نہیں چاہیے کہ آدمی کو آسمان سے چڑھنا پوے ایسا مال و دولت اکٹھا کرن دی ضرورت نہیں کہ بڑا بینک بیلنس ہوے فارن کرنسی ہوگی کول تو اللہ دا شکریہ ادا ہو سکتا ہے کس طرح شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کی طریقہ دسیا اللہ اے دین صرف امیران دا نہیں غریباں دا بھی ہے یہ صرف اربیاں دا نہیں اجمیاں دا بھی اے صرف گوڑیا کا نہیں کالیا کا بھی شکریہ ادا کرنے طریقہ کی دسیا فرمایا اللہ نے جیڑی کوئی نعمت دیتی ہوگی کھان والی ہے کھان پین پینے والی پین پینے لگیا پہننے والی پہننے لگیا جس میں اللہ پڑھ کے اُن استعمال کرو تے جس ویل استعمال کر لگو تو کہہ دیو الحمدللہ اس نعمت کا شکریہ نال ادا ہو گیا الحمدللہ رأس الشکر للہ الحمدللہ الحمد للہ سب تو بہترین ادائیگی ہے نا الحمدللہ اللہ نے قیامت دے دن او دے بارے اندر نہیں پوچھنا ورنہ ایک ایک نعمت کا حساب لین والا جی تے الحمدللہ کہہ دیتا شکریہ ادا ہو گیا کرنی پکر تم بشردے کے تسی شکر گزار کر لے آؤ یقین کر لو کہ اگر اتنی شکریہ ادا کر گے تو اللہ ہوگا نا شکری نہ قدری کرے اللہ سزا دے گا اے ایمان لے آؤ تو میں تو لینا ہے میں شکر گزار بن جاؤ و ایمان لے آؤ کان اللہ شاہ کرن اللہ بڑی قدردان ہے جڑا وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ وہ بڑی قدر کرتا ہے اللہ سانو بھی اپنے شکر گزار بندے بنا دے اللہ سانو بھی اپنی شعور اور احساس دے کے اپنے مومن بندے بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ آخر پڑھ نہیں سکتا این باریک لکھی ہے جس دوست نے کچھ کچھ نہ ہوئے وہ تھوڑا جا موٹا لکھ کے بھیجے ہیں تعویذ بنا کے نہ بھیجا کرو بات وہ ہو جی پڑھی جے سمجھ آ سکے کہ کی کہنا ہے کی پوچھا گیا ہے بالکل تعویذ بنایا کہ اج الحمد للہ سارے کو دو مہمان جمع ہو گئے